الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد يا اي ون اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلي قالك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله نور رمضان المبارک کی پانچویں شب مبارک اور مدنی چینل کا پر بہار سلسلہ مدنی مذاکرہ اور اس کی تیاریاں لیے الحمد مدنی چینل کی ٹیم ایک بار پھر بذری مدنی چینل آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان میں رمضان المبارک سن چودہ سو پینتیس سنی ہجری کی پانچویں مبارک شب کی برکت ہم الحمد لوٹ رہے ہیں دنیا کے اور دیگر ممالک میں کچھ اور تاریخ تاریخ ظاہر تھوڑی بہت مختلف ہو سکتی ہیں آج کا جو مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کیا کرنا ہے اس کا تعلق اخلاص سے ہے اور میں چاہوں گا کہ بہت دھیان سے اسے سنیے کہ ریا کاری جو ہے اس کی علامتوں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہتے ہیں ریا کی سب سے عویم علامت یہ ہے کہ اس میں مبتلا شخص لوگوں کے درمیان بدن میں چستی اور عبادت میں لگن و شوق محسوس کرے گا لیکن تنہائی میں یا ایسے لوگوں کے درمیان کہ ان سے حوصلہ افزائی کی وہ بالکل امید نہ ہو بے حد سستی اور عبادت سے بے رغبتی پائے گا اور ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ جب کسی نیک عمل یا کسی اچھی بات پر حوصلہ افزائی کی جائے گی تو کام میں اضافہ کرے گا اس کے برعکس عمل میں کمی پیدا ہوگی یا بالکل ہی ترک کر دیا جائے گا الحمد رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں نیکیوں کا شوق ہم دیکھتے ہیں اضافہ ہو جاتا ہے جو ہمارا آبزرویشن ہے گناہوں کے سیلاب کے آگے بند الحمدللہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے مبارک یہ بانتا ہے خوش نصیب نیکیوں میں فعال ہو جاتے ہیں مستعد ہو جاتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اور گناہوں کی جو زور ہے یہ تھمتا نظر آتا ہے کم ہوتا نظر آتا ہے تو ایسے سینسٹو موقع پر اس گولڈن اپارچونیٹی کے موقع پر اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا کہ یہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہی ہوں اپنے دل کو چیک کرنا اس کی ریڈنگ لے لینا یہ بہت مناسب اور مفید معلوم ہوتا ہے اب یہ جو میں نے دیا آپ کی خدمت میں علامتیں پیش کی ہیں اس کے بعد علامات کی معرفت کے بعد اس وصف سے بد کی اپنی ذات میں موجودگی یعنی ریاکاری ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں ہے اس کا ایک ٹیسٹ اس کی چیکنگ کے لیے یہ عدم موجودگی جاننے کے لیے ذاتی محاسبہ بہت ضروری ہے چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرے اب یہ میں نے اور آپ نے ہر ایک نے اپنے دل سے یہ سوال کرنے ہیں اور انشاءاللہ اللہ پھر یہ مدنی پھولوں کا تبادلے کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا ہماری مرکزی مجلس شعرا کے نگران مولانا محمد عمران نتاری مد العالی بھی الحمدللہ امید ہے جلد ہی انشاءاللہ جلوہ فرما ہوں گے اور ان سے بھی ہم مختلف جہتوں میں مدنی پھول حاصل کریں گے اور جو امت کی خیر خواہی کا سامان کریں گے انشاءاللہ اللہ تو بہت دھیان سے یہ سنیے اور یہ سوال اپنے دل سے کیجئے میں بھی کروں کہ تنہائی میں عبادت کے معاملے میں سستی و غفلت اور لوگوں کے سامنے چستی کا مظاہرہ تو نہیں ہوتا چار لوگ ہیں تو ہم ایکٹو ہو ہی جاتے ہیں اور ایک انرجی محسوس کرتے ہیں مخصوص قسم کی اور جب الگ ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں تو پھر نہ نماز میں نہ قرآن کی تلاوت میں اور نہ دیگر عبادات میں ہمیں وہ رغبت اور وہ انرجی فیل نہیں ہوتی وہ انتھیسم نہیں ہوتا ایسا ہے ٹیسٹ کرنا ہے ہر ایک کو اپنے کر دوسرے کے لیے نہیں اپنے بارے میں اگر کوئی عمل پر تعریف نہ کرے تو شدید افسوس تو نہیں ہوتا اُرے یار بولے نہیں بھلے اندر ہی اندر بج سے جاتے ہوں کسی کی جانب سے نیک عمل پر حوصلہ افزائی نہ ہونے کی صورت میں ترک عمل کا جذبہ تو پیدا نہیں ہوتا یا ترک عمل کا جذبہ تو بیدار نہیں ہوتا है? حیران رہ جائیں گے یار کوئی انسپائر ہی نہیں ہوا یار یار کوئی یار یہ اس نے حیرت نہ حیرت انگیز کوئی نہ ایکسپریشن دی ہیں نہ اس کی آنکھیں بڑی ہوئی ہیں یار نہیں انٹرسٹ نہیں ہوا یار مزہ نہیں آیا تو اچھا اب یہ پھر ذہن بننا ہے اب یہ والا یار اب وہ رغبت نہیں رہ رہی پھر آگے چلیں لوگوں کے سامنے عبادت کی ادائیگی میں بے حد احتیاط اللہ اللہ اور تنہائی میں بے پرواہی تو غالب نہیں رہتی چار لوگ ہیں تو اب ہمارا جو طرز عمل ہے وہ بہت ریفائنڈ ہے اپنے اپنے اور بہت ناپ تول کر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور جب اکیلے ہیں تو بس وہ تو چل میں آیا والا سٹائل ہمارا جو ہے ہے اور اسی پیرائے میں ہم جو ہے اپنے اعمال اپنے کام سر انجام دیتے ہیں. تو یہ جو یہ جو ہماری کوالٹی میں تبدیلی آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے یہ لوگوں میں کوالٹی کچھ اور ہے ہمارے طرز عمل کی اور تنہائی میں ہمارے ہاں کچھ اور ہے کسی عمل کو لوگوں سے پوشیدہ طور پر کرنے کے ارادے کی راہ میں باطن سے شدید رکاوٹ و مزاحمت تو پیدا نہیں ہوتی یہ بھی سوال ہے یعنی چھپا کے عمل کرنا یہ تو یہ بہت بھاری پڑ رہا اور نفس جو ہے نا وہ ریزسٹینس دے رہا ہے لڑائی کر رہا ہے ان سے نہیں یہاں وہ اور بہانے تلاشا ہے یوں پلس کرو یوں مائنس کرو ضرب کرو تقسیم کرو یہ کر دو سب سب کے سامنے کر دو یار اچھا لوگوں کے سامنے عمل میں بے حد لذت اور تنہائی میں وہی عمل بے مزہ تو محسوس نہیں ہوتا اب یہ وہ ٹیسٹ ہیں یہ یوں سمجھ لیں وہ انسٹرومنٹ ہیں انسپیکشن ہوتی ہے نا انسپیکشن ٹیم آتی ہے تو وہ کچھ کوشچن ریز کرتی ہے کچھ انسٹرومینٹس فل کرواتی ہے یعنی کچھ پرفارمرس بھرواتی ہے فارم بھرواتی ہے سوال ہوتے ہیں دیانتداری سے محاسبہ کیا جاتا ہے اور کوالٹی جج کی جاتی ہے تو اس کو یوں ہی سمجھ لیں کہ یہ ہمارا جو سسٹم ہے اعمال کا ہم جو اعمال کرنے کا ہمارا جو انداز ہے اس کا اگر ہم انسپیکشن کریں دی چلیں یہ تو ہم خود ہی انسپیکٹر بنے ہوئے ہیں خود ہی انسپیکشن کر رہے ہیں اور پھر جو جواب ہمیں جینون جینون تجزیے کے نتیجے میں جو جواب ہمارا سامنے آ رہا ہے یہ جو ہے وہ ریڈ بتی جلا رہا ہے ریڈ سگنل جلا رہا ہے یا یہ گرین سگنل جلا رہا ہے اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میرے اور آپ کے اعمال ہیں تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن اگر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمیں ہمارے سامنے جو ٹیسٹ یہ رکھا گیا ہے یہ معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے یار اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ میرے اعمال کی کوالٹی یا میری نیتوں میں فساد ہے تو پھر ہمیں ریاکاری کا علاج کرنا ہوگا اور پھر ریاکاری کاری کی جو علاج بزرگوں نے لکھے ہیں اس طرف دھیان دینا ہوگا الحمد ہمارے مرکزی مجلس شعلہ کے نگران مولانا محمد عمران اتاری یہ آئے کہ گویا یہ بس یہ پہنچے انشاءاللہ اللہ اسٹوڈیو کی طرف اور انشاءاللہ ہمارے لیے موقع ہے کہ اب ہم ان کی ملفوظات سے ان کے انداز سے مستفید ہو سکتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم کیسے ہیں ہیں پکا پکا اسلامی بھائی لگ رہا ہے نیت کی تھی کل انہوں نے ان شاء اللہ ماہ رمضان کی برکتیں رحمت آج علی رضا بھائی کی بھی زیارت ہو رہی ہے کیا بات ہے منی سلحیب صلی اللہ آج کون کون سے شہرا رینالا خورد جی وہ بھی جو ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہے وہ بھی وہ بھی الحمد ایکٹیویٹ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو سیڈ آ رہی ہے پہلے ہم کن سے بات کر رہے ہیں جو آپ کی چوائس دونوں دونوں ہماری کر سکتے ہیں جی ہاں چلے بابو الاسلام سے چلتے ہیں میرپور خاص پہلے خاص لوگوں کے پاس چلتے ہیں سوہان اللہ جی ماشاء اللہ آج آپ کے یہاں سے انشاءاللہ تعالی برائے تعالیٰ براہ طور پر مدی مذاکرے میں حاضری ہے الحمد للہ رب المین ماشاء اللہ تو ہے کوئی مدنی قافلوں کی باہروں کی کوئی خوشخبریاں ایسا ان شاء اللہ مدنی مذاکرے کی ان تیاری کے سلسلے میں الحمد قافلوں کا سلسلہ ہوا اور انشاء اللہ صبح بھی قافلے روانہ ہوں گے اور رات کو بھی مدنِ قافلے انشاء اللہ روانہ ہوں گے ماشاء اللہ ابھی تو اس طرح تراوی کے بعد نمازوں سے فارغ ہو کر قافلوں کی صورت میں آ رہے ہوں گے ابھی الحمد للہ اسٹاہ کافلے آنا شروع ہو گئے کچھ متعدد تراوی کا سلسلہ بھی جاری ہے ان شاء اللہ بعض تراوی بسوں کے ذریعے اور دیگر ان شاء اللہ شروع ہو جائیں گے کہیں جماعت بازوں کا ڈیٹ بھی ہوتا ہے چلے چلتے ہیں ہم اپنے پنجاب کی طرف آپ مدنی چینل پر ہیں نا جی اب ضلع خورد پاک بہار پاک بخاری کا بنا ماشاء اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آج ماشاء اللہ آپ کے یہاں سے بھی براہ راست مددی مذاکرے میں جیت طور پر شرکت ہے جی ایسا وحمد اللہ اچھا میرپور خاص والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ صبح بھی مدنی قافلے دے رہے ہیں کچھ چاند, چاند رات کو بھی دے رہے ہیں تو آپ کے یہاں سے کوئی خوش خبری؟ مدنی مقابلہ ہو جائے جی خوشخبری اللہ اللہ جی ایسا ہمارے انشاءاللہ شاء صبح بھی مدنی قافلے اور چاند رات میں بھی انشاءاللہ اللہ تیس دن کے مدنی کافلے مرحبا مرحبا ہیں ماشاء اللہ تو ابھی اسلامی بھائی آپ کے یہاں بھی پہنچنے والے ہوں گے بلکہ کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہو گئے ماشاء اللہ چلیں آپ ان شاء اللہ تیاری رکھیں خوش ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضری قبول فرمائے اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد امیر سنت کی بھی اجازت ہوگی صبح جواب کا سسلہ ہوگا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چراہ کے ناظرین آج ہمارے دو شہر ہیں ایک اوبی وین کے ذریعے ہے اور ایک ہمارا انٹرنیٹ کے ذریعے ہے میرپو خاص کو ہم انٹرنیٹ کے ذریعے لے رہے ہیں اور اوبی وین جو ہے وہ ہماری آ رہی ہے ہمارے وہ رینال ری ری ری ری ری خورت جی جی پنجاب ضلع اوکاڑا اچھا تو عمرے کا ٹکٹ بھی ہے اچھا میرپور خاص ہے اچھا ایک عمرے کا ٹکٹ ضلع اوکاڑا سے بھی ہے دونوں نے عمرے کے ٹکٹ کی بھی ترکیب رکھی ہے چلے دیکھ اللہ دیکھیں کس خوش قسمت کو مدینے کی حاضری کے لیے ٹکٹ حاصل کرنے کی تعداد نصیب ہوتی ہے صلو علی الحبیب اللہ عنا عنا محمد پرورش بھائی مفلسی کے عالم میں میں یوں عرض کروں گا جی کہ ان کی سیرت کو جو پڑھنے کا موقع ملا تو واقعی انہوں نے بڑی غربت کے عالم میں انہوں نے تعلیم حاصل کی یہاں تک کہ ماں کے پاس مولوی صاحب کے لیے کچھ پیش کرنے کے لیے بھی نہیں تھا اللہ اور ایک کتاب میں یہاں تک پڑھا کہ امام شافئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس فیس پر یعنی اچھا, اچھا, اچھا کہ قاری وہ مولوی صاحب جائیں گے نا تو کے پیچھے بچے سنبھالیں گے اچھا اچھا ابھی تین تصویریں آپ نے بیان کی ہے امام میں سے جو بڑے ہمارے امام ہیں تینوں کے اندر علم دین کا جو ذوق اور شوق ہے اس کا غلط دیکھیے کتنا نظر امام امیدگینہ تنینہ بندہ اللہ رسول بھائی امام ہیں امام امام اعظم کہلاتے ہیں وہ امام مالک کہلاتے ہیں یہ امام شافعی کہلاتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل کہلاتے ہیں ہر ایک کے نام کے آگے امام لگتا ہے صحیح اور یہ واقعی امام تھے انہوں نے بڑی کوششیں کی انہوں نے بڑی مشقتیں اٹھائیں بلکہ ایک, ایک روایت کے مطابق تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر جی جی آپ کے منہ میں اپنا لاہب دہن ما شاء اللہ یعنی اپنا تھوک مبارک داخل فرمایا اور ارشد فرمایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمایا تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں شافی بہت سارے ہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں میری غلط فہمی ہو کہ اپنے یہ کیا کہتے ہیں لیکن دیکھا گیا ہے کہ مجھے سا لگتا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلدین کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں جن کی تقلید کی جاتی ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا میں پورے پورے ممالک میں شفافے ہیں پورے ملک کا جو مذہب ہے وہ شافعی شافئی مذہب کہلاتا ہے جب کہ اگر ہم ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو جب یہ مکہ مکرمہ پہنچے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد سفیان بن اوینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں سے آپ نے فکر حدیث کی تعلیم حاصل کی پھر تیرہ برس کی عمر میں امام شاف رحمت اللہ تعالیٰ نے تیرہ برس کی عمر میں مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا اور وہاں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردگی کا شرف حاصل کیا, مرحبن، مرحبن کیا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صورت دیکھ کر ہی سمجھ گئے کہ یہ انشاءاللہ تبارک و تبارک ایک آنے والے دور میں یہ ایک آفتاب کی صورت میں ہوگا اور دنیا اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائے گی اور یہی ہوا کہ آپ کو آج دنیا جانتی ہے پہچانتی ہے آپ کے مقلدین ہیں لیکن جب آپ نے عراق کا سفر اختیار کیا جی جی جب آپ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جی مدینے منورہ جب آپ عراق پر عراق کا سفر اختیار کیا اور بغداد وغیرہ کے اندر جی جو خصوصت کے ساتھ آپ نے جو اپنی علمی مشاغل کو جاری رکھا جی جی وہیں خصوصاً امام محمد بن شیبانی جی جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کو ایسا تعلق ہوا یہ امام محمد یہ وہی ہیں جو امام اعظم کے شاگرد ہیں <متحدث> امام محمد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی لے نے آپ کی والدہ سے نکاح کر لیا تو اور اور آپ پر وہ بے حد <متحدث> مہربان اور شفقت کا بھی رہا امام شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ فکر میں مجھ پر سب سے بڑا احسان امام محمد کا ہے اللہ آپ آخری عمر میں بغداد سے مصر تشریف لے گئے اور وہاں شب جمعہ بعد نماز مغرب دو ہزار چار سنی ہجری میں چون برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی اب جب ہم امام اعظم سے چلتے ہیں یہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہت انفارمیٹو میں بات کرنے جا رہا ہوں جی جی معلومات جی جی کہ امام اعظم کا امام مالک سے تعلق بھی ہم نے ثابت, ثابت کیا ٹھیک ہے امام مالک کا امام شافعی سے تعلق بھی ہم نے ثابت کیا <تصفح> امام شافعی کا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعظم امام, امام ان سے تعلق ثابت کیا اب آئیے آگے جا کے اگر دیکھتے ہیں تو امام شافعی کے اگر شاگردوں کے سیریز دیکھتے ہیں تو اس میں امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی نام آتا ہے کیا ہے تو یہ چاروں امام جو تھے یہ کسی نہ کسی طور پر اپنے اپنے انداز سے کہیں نہ کہیں ان کی کنیکٹوٹی رہی ہے تعلق رہا ہے مگر یہ دیکھیے کہ ان میں اختلاف موجود ایک فکی اختلاف ہیں امام امام اعظم کا اپنا مذہب ہے امام شافعی کا اپنا مذہب ہے امام مالک کا اپنا مذہب ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی جو کہ شاگرد تھے امام شافعی امام امام مالک کے شاگرد ثابت ہوئے اور فک میں خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر جتنا بڑا احسان امام محمد کا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کسی کا بھی نہیں ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حنفیوں کے امام بھی امام, امام صحیح ہیں صحیح ان سے بھی ایک آناف کا ایک پورا ایک سلسلہ چلا اللہ اللہ اور یہ بھی مشتحد ہیں امام اعظم امام عظم امام اعظم کی شاکر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ باقاعدہ ان کے مسائل چلتے ہیں جی جی اور امام یوسف ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مسائل چلتے ہیں جی جی لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی جو کنیکٹیویٹی ہے پھر یہ سب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جو آپس آپ میں محبت ہے نا انڈرسٹینڈنگ محبت, محبت کے ہمارے یہاں اختلاف اختلاف رائے نہیں ہوتا ہمارے اختلاف شخصیت, شخصیت ہے یعنی اگر آپ کی کسی بات سے مجھے اختلاف ہو جائے یار آپ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں آپ کچھ اور کہہ رہے آ, ہیں آ, تو, بس تو, بس تو بس آپ فورن مطلب دی کہ دی وہ دی مجھ سے میں اختلاف رائے رکھ سکتا ہوں اس سے کیا ہارہ جائے آپ مجھ سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں اس میں کیا ہارہ مطلب یہ تو خیر جو ان کا اختلاف تھا وہ تو ایک سکی حوالے سے تھا کہ انہوں نے یہ مسئلے کو یوں لیا اس مسئلے کو ہی لیا لیکن میں ان کی محبتوں کو سامنے رکھ کر میں ایک جرنلی طور پر معاشرے کو ہماری سوشل ہماری جو سوسائٹی ہے معاشرہ میں ان کو ایک مدنی پھول یہ دینا چاہتا ہوں کہ اختلاف رائے کے باوجود محبت قائم رہ سکتی ہے محبت یہ اللہ اس کا اختلاف رائے کیوں ہماری محبت ختم کر دے گی ٹھیک ہے اگر مطلب کہ نی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تو نی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی لیکن ہماری محبتیں تو نہ صحیح کوئی جب تک کہ کوئی معنی شرعی نہیں ہے کوئی شرعی وجہ نہیں ہے اس وقت تک کسی مسلمان سے اس کی شخصیت اس کی شخصیت اس کی ذات سے اختلاف کرنا اور اس کی اختلاف میں پھر ہمتوں میں پڑھتے ہیں تومتوں میں پڑھتے ہیں بدگمانیوں میں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں الٹی سیدھی ہم مطلب کہ گفتگو کرتے ہیں تو یہ تو درست نہیں ہے نا دل بڑا رکھیں دماغ بڑھا رکھیں اور مطلب کہ اپنے حوصلے کو بڑھا رکھیں اور تیار رہیے کہ آپ کی کسی بھی بات سے کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے اس میں لڑائی جھگڑے کی بھی بات نہیں ہے الجھنے کی بھی بات نہیں ہے البتہ آپ کو دوسری صدی کا مجدد کہا گیا ہے امام شاف رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پہلی صدی کا مجدد یہ عزرت سعین عمر بن عبدالعزیز ربی اللہ تعالی عنہ اور دوسری صدی کے مجدد میں جو ایک کال ملتا ہے وہ امام شاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دوسری صدی کے مجدد میں لیا گیا ہے آپ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے اچھا ماشاء اللہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ اماد بھائی کے احمد مرحبا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک قرآن عظیم ختم کیا کرتے تھے روزانہ ایک قرآن قدیم ختم کرتے تھے اور رمضان المبارک میں ماہ رمضان کے نوافل میں ساٹھ بار قرآن پاک ختم کرتے تھے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی اس بات سے نا میرے ذہن میں وہی امام اعظم کی سیرت میں تلاوت قرآن کی کسرت امام مالک کی سیرت مبارکہ میں تلاوت قرآن کی اسی طرح کثرت آج جو ہے وہ امام شاہ یہ دیکھ رہے ہیں میں ایک اور پہلو پر غور کر رہا تھا ڈل سے جی کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا اور ادھر سے ایک فیضان کا سلسلہ امام مالک ربی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زیارت امام شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت تو یوں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس طرح جو کرم نوازی اپنے غلاموں پر ہے اور یہ جس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیتے تھے اور ہم تک پہنچاتے تھے پھر چاروں ہیں حق پر چاروں ہے حق پر تو ایک کسی ایک کی تقلید ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی ایک کی تقلید کریں اور یہ یاد رکھیے گا میرے مدریچر کے ناظرین لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان صدیوں سے چلے آ رہے ہیں مقلد ہی چلے آ رہے ہیں hmm. آپ بڑے بڑے بزرگوں کی سیرت دیکھ لیجیے بڑے بڑے بزرگوں کی سیرت دیکھ لیجیے آپ کہہ کرام کی سیرت دیکھ لیجیے بڑے بڑے فقیر بڑے بڑے مفصر بڑے, بڑے بڑے عالم بڑے بڑے محدث کرام گزرے ہیں بڑے اولیا کرام گزرے ہیں آج آپ ان کی مزارت پر حاضری دیتے ہیں ان کی فیوزہ کو برکات دینے کی کوشش کرتے ہیں کوئی امام اعظم کا مقلد ہے تو کوئی امام شافی کا مقلد ہے کوئی امام مالک کا مقلد ہے تو کوئی امام احمد میں حنبل رحیم محمد اللہ تعالیٰ کا مقلد ہے تو یہ تقلید کرتے ہوئے آ رہے ہیں جبکہ یہ خود جو تقلید کر رہے ہیں جو مقلد ہیں یہ بہت اچھا قرآن جانتے تھے بہت اچھی حدیث جانتے تھے بہت اچھی فقہ جانتے تھے یہ بہت کچھ جانتے تھے مگر اس کے باوجود مقلد خود امام ہمارے گو پاک اللہ رحمت اللہ, اللہ تعالی علیہ ان کے علم میں ان کے عمل میں ان کی درجے میں ان کے مقام میں اور ان کی علمیت میں اور ان کے تعلق میں کیا کمی ہے لیکن میرے گھوسے پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ خود مقلد ہیں اور آپ نے امام احمد بن حمبد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید اختیار کی تو آپ دیکھیے کہ یہ بڑے بڑے بزرگ آج بھی بڑے بڑے شیوخ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشاعد بڑے بڑے نام کسی نہ کسی بزرگ سے ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ ہمیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا دامن کرم ہاتھ میں آیا ہمارے یہ وہ مفتی صاحب لائن پر ہیں سوالات مفتی صاحب کے اچھا اب چلتے ہیں میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں ہم اپنے مفتی صاحب کی طرف دار اہل سنت کی طرف جہاں ہم لیں گے شرعی رہنمائی ماشاء اللہ یہ ہمارا ایک آج کے لیے سمجھے کہ ایک الحمدللہ میں چیز تھی کہ ہمارے وہ ایک یہ سلسلہ ہے اس کے مختلف ہم حصے بنائے جی مفتی صاحب السلام و علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آج امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر مبارک لیے حاضر تھے یا ماشاء اللہ مجھے آپ کا مشورہ یاد آ رہا تھا پچھلے دن جو ہوا تھا جی آپ نے معائنہ کے پیارہ محبت کی وضاحت جو ہے وہ قائم تھی تو چاہل ناظرین کے لیے یاد کرتا سکتے تو کتاوتی اسلامے کے اندر بہت سارے جو ہے وہ شافی پائے جاتے ہیں اور ان میں جو ہے ان کے مسائل کس طرح عام ہوں ان کو کس طرح بتایا جائے اس طرح آپ نے ایک مشورہ بھی کیا کہ کس طریقے سے کیا کتابوں کا انتخاب ہو کیا نہیں ہو تو مفتی صاحب للہ اس کا شعبہ بنا ہوا ہے جس میں ہماری پوری کوشش ہے کہ دنیا بھر میں پائے جانے والے جو ہمارے مطلب کے شافعی علماء وغیرہ جو ہم سے جو متعلق ہیں ملتے ہیں ہم ان سے مشورے کرتے ہیں کچھ ان کی کتابوں سے کچھ کر رہے ہیں تاکہ جو وہ وہ عاشقان رسول جو شافعی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ نماز کے احکام جو آپ نے جو ہمیں دی ہے یہ نماز کے احکام یہ اس پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ حنفی مسائل کی ہے تو اب شافعی کا کیا کریں ہم نے الحمدللہ کوشش کی ہے کہ کوئی تو کوئی شافعی حوالے سے ایسی کنیکٹیویٹی دے دی جائے تعلق دے دیا جائے تاکہ ہمارے شافعی اسلامی بھائی ان نمبروں پہ رابطہ کر کے ان کتابوں سے استفادہ حاصل کر کے اپنے مسائل کو پہچان سکیں جان سکیں کوشش جاری ہے اب دعا کیجیے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے مددگار پیدا کراشا دو چیزیں اسکوپ اور مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے حاصل کی کوشش کر رہی مفتی صاحب آپ کی طرف سوال بڑھا رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت میں کجرا والا سے ڈاکٹر محمد شفیق انور عطاری حد کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا سوال ہے بیماری کی صورت میں قریب مجبوری کی صورت میں جب کسی مریض نے کسی اور کو روزہ رکھوانا ہو تو اس میں کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس کو روزہ رکھوانا ہو وہ اس سے کوئی زکوٰۃ وغیرہ کا وہ اسے لکڑی ہو تو اس کو رکانا پڑتا ہے یا کوئی شریف پیری ہو تو اس کو رکانا پڑتا ہے تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے برابر دیتے ہیں اس کو پیسے یا اس میں کھانے کے برابر دیتے ہیں کہ صبح شام اور شہری کا کھانا جتنے کا ہوتا ہے اس کے برابر پیسے دیتے ہیں تو یہ ایک سکسہ کس طرح ہوتا ہے اس کا ذرا تھوڑا سا واضح فرما دیں خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اچھا تھوڑی سے آواز نا اپ ڈاؤن ہو رہی ہے اگر یہ ٹیکنیکل اسٹائم میں تھوڑی اس کو سنبھالیں تو انشاءاللہ سوال مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر روزہ بندہ خود نہ رکھ سکے اور کسی اور سے رکھوانا پڑے تو اس کی کیا شرائط ہیں دیکھیے روزہ جو ہے وہ بدنی عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے کہ کسی اور سے نہیں رکھوا سکتے یہ ہر آپ بالغ مسلمان کو خود ہی رکھنا ہوتا ہے اگر کوئی ایسے آزار میں مبتلا ہے کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے مثال کے طور پر مسافر ہے یا مریض ہے تو یا عورت جو ہے یا میں خاص میں ہے تو پھر جو ہے ان کی قضا رکھنی پڑتی ہے تو بیمار ہر بیمار ایسا نہیں ہے کہ وہ صحت یاب ہی نہ ہو اور جو مستقل بیمار ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اسے فدیے کی اجازت دی جائے تو روزے کا بدل ہے وہ بدل ہے فدیا لیکن فدیا ہر جو ہے بیمار کے ساتھ خاص نہیں ہے ہر بیمار فدیے کا آپشن استعمال نہیں کر سکتا فدیے کا آپشن استعمال کر سکتا ہے صرف اور صرف شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا شخص کہ جو بڑھاپے میں اس دہلیز کو پہنچ گیا عام طور پر ویسے بڑھاپے میں جو ہے وہ امراض لائق ہو جاتے ہیں امراض نہ بھی لائق ہو تو نقاط لائق ہو جاتی ہے وہ اس دہلیز پر پہنچ گیا کہ اب وہ روزہ رکھ نہیں سکتا صحت نوٹ نہیں سکتی تو اس دہلیز پر پہنچنے کے بعد پھر یہ ہوتا دیا جائے ایک روزے کا ایک صدقہ فطر دینا فدیہ کہلاتا ہے اور یہ جو ہے شریف فقیر کو مستحق کے زکوٰۃ کو دیا جائے گا اس سے پہلے اگر کوئی شخص مثال کے طور پر پچپن سال کا ہے پچاس سال کا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اس کی بیماری جو ہے وہ طول پکڑ لیتی ہے لیکن دیکھا جائے گا کہ یہ شخص شیخ فانے کی تاریخ پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا پچاس پچپن والے عام طور پر نہیں اترتے تو کیونکہ ایک نارملی جو بڑھاپا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ستر سال والے بھی بڑے چست ہوتے ہیں چست ہوتے ہیں وہ روزہ رکھتے بھی ہیں تو ہر ایک کی کیفیت بھی ہوتی ہے عام طور پر اور سال کے بعد ساٹھ سال کے بعد ہی لوگ شیفے پانی کے اس میں پہنچتے ہیں تو اس سوال کے جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ روزہ ایسی بات نہیں کہ کسی اور کو روزہ رکھوایا جا سکے تو جو روزہ قضا ہوا ہے وہ دوسرا رکھ لے گا تو ادا ہو جائے گا ایسا نہیں ہے دوسری بات یہ کہ فدیا ضرور ہے لیکن وہ فدیا ہر بیمار کے لیے نہیں ہے مثلا ایک شخص مستقل بیمار ہے چار پانچ سالوں سے بیمار ہے تو یہ انتظار کرے گا قزا بھی نہیں رکھ پا رہا اور بیماری بھی ختم نہیں ہو رہی تو یہ انتظار کرے گا اب یہ اگر اس عمر میں پہنچ جاتا ہے کہ شیخ فانی ہو جاتا ہے تو پھر جا کر اس کے لیے فری دینا جائز ہوگا اس سے پہلے انتظار ہی کرنا پڑے گا دلوقہ دلوقہ بہت, دلوقہ. بہت بہت شکریہ امیر سنت کی بھی مدنی چینل کے ناظرین کو ہم زیارت کرواتے ہیں ماشاءاللہ اللہ امیر سنت ابھی کچھ لمحے پہلے مدنی مذاکرے کی نیتیں کر رہے تھے یہ مدنی مذاکرے کی نیتوں والا اگر پینا فلیکس دوبارہ دکھا دیا جائے جو امیر سنت کچھ لمحے پہلے کر رہے تھے یہ ماشاءاللہ دیکھیں دیکھیے امیر سنت کے مکتب میں لگائے مدنی مذاکرے کی نیتیں ماشاءاللہ اللہ الحمد تو جب جواب ہم سن رہے تھے اس وقت امیر سنت کو ہم دوسری سکرین پر وہ آپ تھے لیکن چونکہ شرعی مسائل مسئلہ چل رہا تھا اس وقت ہم نے یہ آنر نہیں کیا تھا الحمدللہ للہ میرے سنت مدنی مذاکرے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمیں اس پر چینل پر ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور ابھی ریموٹ کنٹرول شاید اٹھا کر بند کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ ادحد اللہ حسن کا اللہ اور ہماری طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا کہنے انتی صاحب ایک اور سوال آپ کی طرف بڑھاتا ہوں جی املے سنبھال کچھ ہی لمبوں میں منچ پر پہنچنے والے ہیں تب تک ہم آپ سے جواب لے لیتے ہیں جی سوال چلائیے السلام علیکم آباد کر رہی ہوں سوال یہ ہے میری عمر تقریبا پچپن سال ہے سی کا برد لاحق ہے پچھلے رمضان کے مہینوں میں میرا ایک روزہ قضا ہو گیا تھا آج میں نے روزہ رکھا ہے لیکن بہت دشواری ہے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھا رہا ہوں بھوک نہیں لگ رہی ہے تو میرے لیے رمضان کے روزوں کے لیے کیا شرع مسئلہ ہے آج جو میں نے روزہ رکھا ہے بہت ہی سستی اور نکاہت اور عجیب سی کیفیت ہے منہ زبان سوکھ رہی ہے بار بار پانی کی کلی کر رہا ہوں لیکن پھر بھی بہت زیادہ دشواری محسوس کر رہا ہوں رمضانہ مبارک کے بارے میں میرے لیے شرع حکام کیا ہے کردان کے روزے میں کیسے رکھوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ دیکھیے ہیپاٹائٹس یقینی طور پر ایک تکلیف بھی مرض ہے اور طبیعت بالکل متغیر ہو جاتی ہے لوگ بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں تو ایک تو یہ اپنی صحت کو سامنے رکھیں اور دوسرا کسی ایسے ڈاکٹر سے مشورہ لیں کہ جو دین کے معاملے میں لا لاپرواہ نہ ہو کیونکہ بعض ڈاکٹر سے ہوتے ہیں کہ ان کا ان کے جو ہے ہو تو پر ایک ہی الفاظ ہوتے ہیں کہ اتنے نے کوئی مسائل آپ روزہ نہ رکھیں تو کسی ایسے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ جو دینی معاملات کے اندر تو ساخت تبیت کا مالک ہو تو وہ ڈاکٹر اگر کہتا ہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ سخت ہے مطلب کہ دشوار ہے مفتی صاحب میں سے دو منٹ لوں گا مفتی صاحب میں آپ سے دو منٹ لوں گا معذرت چاہتا ہوں انتہائی معذرت ہمیں سنبر سوکھے پر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں آپ سے میں اس کا جواب لیتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ وہ صوفے پر آگے میرا اسلامی بھائی حرکت میں آ جاتے ہیں تو وہ مسئلہ سمجھنے میں شکوتا ہو سکتی ہے تو کیونکہ یہ مسئلہ مونر بھی کر رہے تھے اور ہمارے فیضان مدینہ کے جو متقفین غالباً وہ بھی سن رہے تھے تو ان کی نقل و حرکت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ان کو مسئلہ سمجھنے میں دشواری ہو تو فیضان مدینہ کے متقفین اسلامی بھائی بھی تسلی کے ساتھ ہمارے مفتی صاحب کا جواب سماعت کیجیے جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیے میں اس کا رہا تھا کہ جیسا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ پچپن سال ان کی عمر ہے اور ہیپاٹائٹس کا مرض بھی لائک ہے تو اس میں ہر آدمی کی اپنی طبیعت ہوتی ہے اپنی جو ہے وہ ہمت ہوتی ہے تو اپنی ہمت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ایسے ڈاکٹر سے مشورہ کریں جو مذہبی معاملات میں لا لاپرواہ نہ ہو اور خود طبیعت کا مالک کو دیانت کو سامنے رکھ کر مشورہ دے تو آگے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں آپ کا مرض بڑھنے کا یا تکلیف جاری رہنے کا امکان ہے تو انہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی اور پھر انہیں انتظار کرنا پڑے گا صحت واپس آنے کا اگر صحت لوٹ آتی ہے تو یہ قزا کریں گے اور یہ عرصہ اللہ نہ جاری رہتا ہے اور یہ شیخ فانی کی تاریخ پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ اپنے سابقہ روزوں کی روزوں کا فدیا دے سکتے ہیں ماشاء اللہ اللہ تبار تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے آمین مدینہ باپا کی آواز فانی فدیہ اس کی وضاحت ہو جاتی تو مدینہ مدینہ جی مفتی آم آ... صاحب امیر سنت کو فرما رہے تھے جی باپا دوبارہ ذرا مینس کا شیخ فانی اور فدیے کی وضاحت ہو جاتی تو اس طرح بھائیوں کو اور حاضرین ناظرین کو سمجھنے میں مدد ملتی نا جی مفتی صاحب شیخ فانی اصل میں پہلے سوال میں تو شیخ فانی اور وغیرہ کی وضاحت ہوئی تھی اچھا لیکن مزد لیکن اظہار ہے کہ اس وقت بھی ہمارے دیگر ناظرین اور حاضرین تبدیل ہو گئے ہوں گے مفتی صاحب اگر شیخ فانی اور فیجیے کی کچھ وضاحت فرما دیں فیجیے کے تعلق سے جیسا کہ میں نے تھا کہ اے یعنی ایک تو جیسا کہ ہم بیان کر کر آئے کہ ہر شخص جو ہے وہ جو بیمار ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو شیخ فانی ہو شیخ فانی وہ ہوتا ہے کہ جو بڑھاپے کی اس پہلیز پر پہنچ جائے اور اسے نکات وغیرہ یا امراض وغیرہ اسے تاریخ ہو جائے کہ اب عمر کے سستے میں ہے کہ یہ صحت کی طرف نہیں لوٹے گا ایسا شخص جو ہے وہ شیخ فانی کہلائے گا اور یہ شخص جو ہے وہ روزے کے بدلے فریہ دے سکتا ہے اب قزا چوتے رکھنے کس میں ہمت نہیں ہے تو قزا اس پر نہیں ہوگی ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر یہ فدیا کہلاتا ہے اور فدیا جو ہے وہ شریف فقیر کو دیا جائے گا کے زکات کو دیا جائے گا اچھا مفتی صاحب یہ شاید فرمائیے کہ شیخ فانی کے لیے عمر کو معیار بنایا جائے گا کہ عمر کے ساتھ وہ بیماری یا اگر کسی کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن وہ ایسی بیماری کی طرف آ چکا ہے کہ جس میں اب صحت کی امید نہ رہی تو بھی وہ شیخ فانی کی اس کیٹیگری میں داخل ہو سکتا ہے شکایت اکرام نے جو تفصیل بیان کی ہے اس تفصیل کے مطابق بڑھاپا ہی جو ہے سر معیار ہے جو امراض اس سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں اسے شمار نہیں کیا گیا بلکہ اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اب انتظار کرے گا مثال کے طور پر ایک مریض ہے وہ پچاس سال کی عمر میں ہی مریض ہو گیا اور اب جو ہے دس سال تک مسلسل روزہ رکھنے کی ہمت نہیں پا رہا نہ پزا رکھ پا رہا ہے تو فتیا دینے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے جب یہ اس تحریر میں پہنچ جاتا ہے کہ جو عام طور پر جو گھوڑے ہیں وہ اس پہلی پہنچتے ہیں اور پھر روزہ رکھنے کی ہمت نہیں پاتے تو اس تحریر میں قدم رکھنے کے بعد پھر اب یہ فریہ دے سکتا ہے سابقہ روزہ کبھی بھی ابھی فری دے گا اس سے پہلے درمیان کے حفظ میں انتظار کرے گا ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ مفتی ریاضگار صاحب اب آپ کچھ فرمانا چاہیں گے اس میں انہوں نے ماشاءاللہ اللہ بہت اچھا مسئلہ بیان فرمایا اس میں یہ ہے کہ شیخ فانی جو واقعی ایسا ہو گیا کہ اب آگے اس کو امید نہیں ہے روزے کی طاقت لوٹنے کی لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ بھی ہے کہ جو شیخ فانی گرمی میں روزہ نہیں رکھ سکتا سردی میں رکھ سکتا ہے تو اب اس پر فدیہ نہیں ہے بلکہ وہ گرمی کے بجائے سردی میں قضا کر لے یعنی رمضان شریف گرمیوں میں آ گیا تو وہ سردیوں میں اس کی قضا کر لے فدیہ نہیں اسی طرح جس شیخ فانی نے روزے کا فدیہ ادا کر دیا اور طاقت آنے کی بظاہر امید نہیں تھی لیکن اتفاق سے وہ اس کو طاقت دی روزہ رکھنے کی تو اب یہ روزہ قضا کرے گا جتنے روزے اس نے فدیہ دیے تھے یا قضا ہوئے تھے اس کو سب کی قضا کرے گا اور وہ فدیے جو تھے یہ نفلی صدقہ ہو گیا ماشاءاللہ جی مفتی صاحب اجازت دیں یہ آج باپا نے تفصیل بیان تو نہیں گوشہ یہ بھی ہے اور عام جو مریض ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں روزہ ریز رکھ پا رہے ہیں اس لیے بھی حکومت کہ رمضان میں اگر مرض باقی ہے یا مسلسل نہیں رکھ پاتے جس سے آج کل گرمیاں ہیں دن بڑے ہیں اور آگے جا کر جو ہے وہ سردیاں آ جاتی ہیں اور وہ مطلب کہ توڑ توڑ کر روزے رکھ سکتے ہیں بعض کو ایک ساتھ رکھنا مشکل ہوتا ہے لیکن وہ آپ میں ایک رکھ لیا آپ سے پیس تو بعض مریض اگر اس رکھ سکتے ہیں تو انہیں اس طرح کی سزا رکھنی ہوگی وہ اس پر بہت غور کرنا ہوگا کیونکہ وہ لوگ اپنے طور پر مجبوری لے لیتے ہیں پہلا روزہ عموماً نفس پر بہت گرا ہوتا ہے رمضان شریف کا پہلا روزہ جو پورا سال نفلی روزہ نہیں رکھتا نا بابا بابا بابا پہلا روزہ اس نے رکھا ہوتا ہے سر گھوم رہا ہوتا ہے تو اس کو کیوں لگے گا اور آگے میں روزہ نہیں رکھ سکتا میں تو بہت کمزور ہوں یا میں تو برداشت نہیں کر سکتا لیکن وہ دوسرا روزہ کچھ اس پر ہلکا ہوتا ہے تیسرا روزہ چوتھا روزہ پھر اس کو تھوڑا یہ آدھی ہو جاتا ہے روزہ اس سے برداشت ہو سکتا ہے تو مریض وہ ہو کہ جو واقعی سو فیصدی اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ گرمیاں ہیں دن لمبا ہے اب یہ کہ اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ سخت بیمار ہو جائے گا یا کہیں ایسا ہو کہ اس کی عقل چلی جائے گی تو اس طرح کی کوئی دشواریاں ہوں تب جا کر کے علماء کے مشورے سے ایک دم سے اپنا اجتیاد نہ کرے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا صاحب. میں تو بعد میں رکھوں گا سردیوں میں تو ایسی اجازت نہیں ہے روزہ فرض ہے اور اس میں خوب سوچ سمجھ کر اور علماء کے مشورے سے مفتی صاحب کے مشورے سے اپنے روزے کا یہ جو مفتی صاحب قبلہ نے مسالہ بتایا اس پر عمل کریں ایک دم نہیں کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اب جیسے بات جگہ کئی کئی گھنٹوں کا یو کے میں آج کل اکیس گھنٹے کا روزہ اکیس گھنٹے کا تو وہاں موسم گرم نہیں ہوتا وہاں موسم مدنی ہوتا ہے سرد ہوتا ہے لیکن اکیس گھنٹے تک بھوکا پیاسا رہنا یہ ہے تو سخت امتحان لیکن روزہ معاف نہیں ہوگا رکھنا ہوگا بابا رات نو بجے سے لے کر تقریبا ایک سوا بجے کے اندر اندر انہوں نے افطار کرنی ہے مغرب پڑھنی ہے عشاء پڑھنی ہے تراوی پڑھنی ہے پھر آگے شہری کرنی ہے اور اس کے بعد پرنگ فجر پڑھنی ہے اس کا بولے تین سر سوا تین تک تو بےچارے کھاتے رہتے ہوں گے اب یہ جو ہوتا ہوگا یہ تو وہی والے بتائیں گے لیکن یہ ان کا تقریبا معمول یہی ہے اور اس کے بعد مجھے کل پرسوں کو بتا رہا تھا اسلامی بھائی کہ تقریباً چھ بجے تک شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ شام چھ بجے تک شاید ان کا زہر کا وقت باقی ہے پھر زہر اثر مغرب اور یہ یوں کرتے کرتے یہ آتے دے وہاں کی ایسی روٹین ہو جاتی ہے روٹین ہو جاتی ہے لیکن جو رات بھر کھاتے ہوں گے نا تین گھنٹے تک ایک دم اسٹاک اکیس گھنٹے کا یہ جو نہیں کھانا ہے اس کا مطلب وہاں پیٹ کے سپیشلسٹ بہت ہوتے ہیں اور رمضان میں ان کی گرا کی نکلتی ہوگی ارے پیٹ تو جتنا طاقت ہے اتنا ہزم کرے گا ٹھانسیں گے تو کہاں جو آب کرے آب بابا دیکھیں تین گھنٹے میں واقعی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ دیکھیے تین گھنٹے کے اندر اندر تو دوبارہ بھوک لگے یہ کم ہے لیکن یہ بات تو ہے نا اکیس گھنٹے تک کھانا کچھ بھی نہیں ہے تو میرے ساتھ جو سلوک ہو وہ لیکن اپنی تسلی بھی اپنی تسلی کے چلے گا یار اکیس گھنٹے بھوکا رہنا ہے وہاں ایک سے ایک کمپنیاں ہوں گی جو انرجی اور رمدان انرجی کے دام پر کوئی اس طرح کی ادویات دیتی ہوں گی میرا یوں گمان ہے ایسے تم میں نکل ہی آتے ہیں م... یہ ٹیبلٹ کھالو وہ کھالو فلاں گلوکوز کھالو یہ کھالو تو اس سے تم کو 21 گھنٹے تک روزہ نکل جائے گا شاید ایسا ہوتا ہوگا بابا میں نے جو ان کے ساتھ بعدوں کا سفر کیے نا تو ان کے ساتھ بعد ایسے مشروب میں نے دیکھے جو بہت انرجیٹک مش... مشروب کہ جاتے ہیں بدائے کمپنیوں کا نام نہیں لیتا ایک نہیں ہے کئی ایسے مشروب ہیں اور مجھے باقاعدہ اسلامی بھائی نے بتایا کہ یہ مطلب یہ ایک پیے نا تو جیسے دس کافی پی لے آپ نے نا اور یہ بہت ریپڈلی بہت تیزی کے ساتھ آپ کے اندر وہ دو تے تین گھنٹے کی انرجی لیا ہے میں نے پھر اس کے متعلق مضمون پڑھا کہ عموما اس طرح کے مشروب کے استعمال کرنے سے بسا اوقات ہارٹ اٹیک ہو جانے کا ڈر ہے ان نیچرل جو بھی چیز ہوگی نا وہ نقصان کرے گی کہ جو طاقت قدرت نے دی ہے اور جو اس کی ایک رفتار مقرر فرمائی ہے تو ایک دم سے اس رفتار میں جیسے گاڑی ہے بے تاشا بھاگے گی تو الٹنے کا خطرہ ہوگا کھائی میں گرنے کا خطرہ ہوگا دوسری گاڑیوں سے ٹکرا جانے کا خطرہ ہوگا تو یہ خطرات ہوتے ہیں اور بھی ہوتے ہیں تو اس کی جو لمٹ ہے لمٹ اس سے باہر جانے میں تو خطراتی خطرات یہ ہر معاملے میں جی بابا یہ اس طرح کرتے سفر میں مجھے بھی باقاعدہ انہوں نے آفریں کی تھی اسی طرح جیسے ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں جانا ہوتا ہے کہ یہ پی لیجیے لیکن خیر وہ ماشاء اللہ آپ نے شروع سے اس طرح کا ذہن دینے کی کوشش کی ہے اس سمت ذہن جاتا نہیں ہے کہ یار یہ خالی خالی یہ پی کر ایک تو یہ تو عادت ہو جانی ہے پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لگا یار اتنا آرام کر لے اتنی دیر خاموش ہو جائے میں نے غور کیا بابا کہ اگر آپ خاموش ہو جائیں نا سفر میں اگر آپ خاموش ہو جائیں اور کچھ اوراد و وضاحت کی طرف توجہ کریں تو اس طرح بھی آپ کی اپنی انرجی واپس آتی ہے اور حضور بولنے سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے اتر کے تھوڑا ادھر ادھر چیل قدمی کر لینے سے زیادہ تر اپنی انرجی ضائع ہوتی ہے تو بعدوں کا سفر کرنا ہو تو آدمی خاموش ہو جائے اس میں کچھ قرآن کی تلاوت اگر موقع ملے تو وہ کر لے اولاد و وظائف پڑھ لے تو تھکن نہ لگے تھکن سے بچنے کا باقاعدہ روحانی علاج ہمارا چالیس روحانی علاج میں موجود ہے کہ اگر اس کو پڑھ لیں تو آپ کو تھکن سے بچنے کی صورت بھی بنے گی بہت مختصر سے یہ اولاد و وظائف موجود ہیں تو اگر اس طرح کی کوئی روٹین کر لیجیے تو اس طرح کے جو مشروب جو آج کل چلیں اور ٹھیک ٹھاک اور ٹھاک ٹھیک, ٹھیک چلیں مطلب سٹور بھرے ہوئے ہیں طرح کے مشروبات سے تو اس سے طبی طور پر نقصان ہونے کا جیسے ہمارے قاضیہ امیر الدین نے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس معاملے میں تھوڑے وہ ان کے ڈپلوما کیا ہوا ہے نا وہ اس معاملے میں ان کو تجربہ ہے اور اس معاملے میں یہ ماہر ہیں ان سے مشورہ آتا تھا یہ بھی منع کر دیتے تھے کہ یہ پینے کا نہیں ہے اس کو اس کو نہیں دیکھو جی بابا با, نیچرل جو بھی قدرتی انداز ہے نا اس کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا سر میں درد ہوتا ہے گولی کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بعضوں کا سر کا درد نیند نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اگر پراپر ایک دو گھنٹے تین گھنٹے کی موقع ملے نیند کر لیجیے تو بعضوں کا سر کا درد نیند کیونکہ وجہ نیند نہ ہونا ہے گولی کھا کر آپ نے شہد تو لے لی لیکن اگر تھوڑی سی نیند لے کر اگر آپ شہد لے لے تو دوائی کے سائڈ افیکٹ سے بچ سکتے ہیں اور بعض اوقات اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے دوائیوں کی بھی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں اس میں دوا کے بارے میں قوت القلوم میں تو یہ لکھا ہے کہ دوا سے علاج کرنے سے بدن کی جو کیفیت ہے وہ ویسی ہوتی ہے جیسے دھلا ہوا کپڑا یعنی نیا کپڑا جو ہے نئے کپڑے کی قیمت اپنی ہوتی ہے اور ایک بار بھی وہ دھل گیا تو اب اس کی قیمت گر جاتی ہے سیکنڈ ہینڈ جس کو کہا جائے گا جیسے گاڑی ہے گاڑی کو ڈنٹ لگ گیا اور ڈنٹ کو سیٹ کر لیا اور بالکل کلر کر کے بالکل اس کو نئی بنا دی لیکن یہ نئی نہیں ہے نئی نئی ریپینٹ ریپینٹ ہاں ریپینٹ تو یہ بدن ریپینٹ ہو جائے گا اس کو مطلب ہے نا کہ دوا سے تو یہ دھلا ہوا ہے اب اس میں اب وہ, فول وہ بات ہی نہ رہی خلاس تو آپ کا یہ مشورہ گویا کہ اس سے سامنے آیا کہ میکسیمم حتی المکان کوشش کی جائے کہ یہ دواؤں سے میڈیسن سے بچے اوائڈ کرے اور نیچرل طور پر اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرے اور اگر علاج بل کا اگر سہارا لیتا ہے تو, تو سب سے بہتر میرا خیال ہے شاید ہو جائے گا آپ کا تو یہ ایک فیوریٹ اور پسندیدہ موضوع ہے علاج بل غذا آپ نے مجھے دیکھا ہوا کہ شدید بازو کا نزلہ ہوتا ہے آپ دوائی نہیں لیتے میڈیسن یہ مطلب اپنا میڈیسن چھوڑتی ہے نزلہ ایک دو دن رہتا ہے پھر چلا جاتا ہے دوائی نہیں لیتے کیا کرتے ہیں میں نے ایک دو دفعہ کیا لیں تو فرمایا وہ دوائی لوں گا نا تو یہ فل بریک مارے گا جب یہ بریک مارے گا نا تو گلے پر اٹیک کرے گا گلا بند ہوگا تو پھر اور مزید باپا اس کے سائیڈ افیکٹ بتا گلے پر بھی کبھی سر پہ بھی اٹیک کرے گا ہاں اس کو نکلنے دو تو نکلنے دیتے ہیں با, باپا با, با, با پھر کیا ترکیب کرتے ہیں جی نے ارس کیا کہ مجھے وہ نزلہ جب بھی ہوتا ہے جیسے زوردار نزلہ ہوتا ہے بعدوں کا اکثر تو وہی اپنے پاس تولیے دو تولیے تین تولیے ہوتے ہیں اس میں جذب کرتا رہتا ہوں آزمائش تو ہوتی ہے لیکن اب اگر اس کو واقعی میرا تجربہ بریک لگائیں نا میڈیسن لے کر تو سائیڈ ایفیکٹ ہاتھوں ہاتھ نزلہ رک جائے گا لیکن اس سے بڑی تکلیف گلے میں یا سر میں ہو جائے گا ایسا تجربہ مجھے تو اس کو اگر نہیں چھیڑتے نا تب بھی یہ چلا جاتا ہے hmm. یا کوئی سا معمولی سا دیسی نسخہ لے لیا کو سوپ پی لیا اور یہ یخنی بنا لی اس طرح کی یہ بھی کبھی کوئی ٹوٹکے کیا بولتے ہیں ٹوٹکا بولتے لیکن ٹوٹکا اصل وہ چٹکلا چٹکلا بولتے ہیں ٹوٹکا بھی بولنے لگے ہم ٹوٹکا سر وہ جادو توڑنے کے ساتھ ہوتا ہے ٹوٹکا لیکن خیر اب ٹوٹکا لفظ اس مانو میں بولتے ہیں تو اس طرح کا کر لیا کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا ابھی پچھلے دن ہوا تھا تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اس کے علاج کے لیے پانی بھی پیا ہو تھوڑا زور کم ہو جائے گا اگو بھی چلا گیا الحمدللہ اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے بندہ اس کی فریاد نہ کرے گلہ شکوا نہ کرے اللہ کی رضا پر راضی رہے اللہ کرے ایسی توفیق مل جائے آج پھر پانی نے آسمائش میں ڈالا تھا جی بابا ہے نا کربلا کو یاد کیا کسی نے یا بڑ بڑا اٹکی آج دوپہر کو کتنا میں نے ذہن بنایا تھا صبر کا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا